سورت القلم اب یہ جو ہے سورہ ملک یہ منفرد ہے جیسے سورہ کاف اس مجموعے میں منفرد تھی باقی وہ چھ سورتیں جوڑوں کی شکل میں تھی یہاں یہ کہ تین سب گروپس آئیں گے ایک منفرد دو جوڑوں اب یہ جوڑے والی شکل ہے سورت القلم اور پھر دوسری سورت الحاق کا حاق کا میں آپ دیکھیں گے کہ امباء رسول والی بات زیادہ نمایاں ہوگی اور اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لیکن یہ سورہ نون اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ابتدائی دعوت کا انداز جو محمد الرسول اللہ کا ہے وہ اس میں آیا ہے اور ایک خیال یہ بھی رکھیے کہ اس کی پہلی ساک آیات کے بارے میں یہ خیال ہے بہت سے حضرات کا جن میں میں بھی شامل ہوں میں ان سے متفق ہوں کہ یہ دوسری وہی ہے جو حضور پر ہوئی ہے اس لیے کہ جو پہلا جب آپ نے آ کے بتایا مجھ پر وہی آئی ہے فرشتہ آیا تھا تو پہلا تاثر جو لوگوں کا تھا وہ یہی تھا کہ معلوم ہوتا ہے وہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا یہاں کہیں کوئی جن آ ہے آس آ وہ جنات سے واقف تھے فرشتوں سے واقف ہی نہیں تھے تو کوئی جن ہے کوئی بدلو ہے وہ آخر ان پر سوار ہو گئی اچھے بھلے آدمی تھے تو ایک نے بھی کہا گیا اور جو لوگ مخالفین تھے ہر شخص کے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کیا اس کا حضور پر فوری طور پر جو ہے دیکھیے ابتدائی طور پر جب تجربہ ہوتا ہے تو اس کا صدمہ بہت شدید ہوتا ہے یہی جو کل تک میرے قدموں میں اپنی نگاہیں بچھا رہے تھے آج مجھے دیوانہ کہہ یہ لوگ میں تو ان کی آنکھوں کا چارہ تھا تو سدمہ بھی شدید تھا اس سدمے میں یہ آیتیں اتنی ہیں حضور کی دل جوئی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما و یہ آخری اور تیسری سورت ہے جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہے نون سے سورہ کاف سورہ ساگ ہم پڑھ چکے قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں یعنی جو بھی انسان کا علمی ذخیرہ آج تک کا ہے وہ اس پر گواہ ہے کس پر مان تب نعمت رب کا بھی مجمور محمد آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجمور نہیں بھلا مجمور ایسے ہوتے جنہوں نے کہا جک ماری جنہوں نے کہا حما کا سبوت دیا ایسی پاک و صاف زندگی ایسی طہارت والی زندگی پاکیزگی والی زندگی ایسے بلند اخلاق مہان طبی نعمت رب کبھی مجمون آپ ان لوگوں کے کہنے کا آپ اتنا اثر نہ دیجیے آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی منمون نہیں ہے وہ کاجمن وغیرہ ممنون اور یقیناً آپ کے تو وہ اضر ہے کہ جو غیر ملکتے ہیں جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا وہاں خرق عظیم اور آپ تو ہیں خرق عظیم کے اوپر ہے میراج انسانیت پر تو حضور پہلے ہی فائز تھے یہ تو میراج نبوت اور اسادت ہے جو شروع ہو رہی ہے انسانیت پر تو محمد رسول اللہ اپنے اخلاق اپنے کردار اس کے اعتبار سے میراجی انسانیت پر تو پہلے سے نقل اخلاق کو لوگ بڑے اعلیٰ اخلاق اور بڑے اونچے کردار پر آپ ہیں فصل تم سے رو ویوب سے کیسے جیسے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو سمجھاتا ہے دیکھیے آپ ایسی فکر نہ کریں ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بالکل کھل جائے گی بات بے آئیے کم کہ آپ دونوں میں سے کون تھا کہ جو فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المتلف یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا یا ان کو جنون کا عرضہ ہو گیا کون بھی چل گیا تھا کون فتنے میں آ گیا تھا ان رب کا وہ عالم ابلان سبھی رہی یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں وہ آلم البن محتدید اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے یہ سات آیات ہیں کہ جو بہت سے حضرات کے نزدیک دوسری وہی ہیں جو محمد رسول اللہ پر ہوئی ہے اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ایک بہت اہم مضمون ہے ظاہر بات ہے کہ شروع ہی کی اور وہی ہے جو جوڑ دی گئی ہیں یہاں پر صاف صورت بنائی گئی ہے فلاں وطیل مقدمین منزول اور تل اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے گا ان کے مشوروں پر توجہ نہ کیجیے گا ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا یہ تو چاہتے ہیں ذرا سے آپ وہ بھی ڈھیلے پڑ باطل جو ہے باطل دو پسند ہے حق لا شریق ہے شرکت نیا نئے حق و باطل نہ کر قبول باطل تو ہمیشہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے حق کے ساتھ بھائی کچھ میری مان لو کچھ میں تمہاری مان لیتا ہوں باطل ہمیشہ چاہیے کمپرومائز کرے شروع شروع میں نگیٹ کرے گا نفی کرے گا پھر دیکھے گا یہ تو تگڑے ہیں جمے ہوئے ہیں پھر کمپرومائز کرے لیکن این ابھی اس, اس دام سے بچیے اس جال سے بچیے فلاط علمکزمین ودو وہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے لوت ہی لو اسی سے بنا ہے مداحت کرنا آپ ذرا مداحمت سے کام لے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں ولاثت کل مہین اب یہ خاص طور پر بعض یوں سمجھئے لوگ تھے ولید بن مغیرہ بھی اس کی قبیل کے کچھ اور لوگ بھی تھے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرٹیکولرلی کس کے بارے میں ہے زیادہ خیال ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے اور یہ بڑے سخت الفاظ اب ہے رہے ہوتے کلاح اللہ فن مہین مت مانیے اس کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا ہے لیکن بہت ہی گھٹیا آدمی ہے مہین جو آدمی گھٹیا ہوتا ہے وہ در حقیقت اور اپنی بات میں بدل پیدا کرتا ہے اپنی شخصیت کا جو ہلکا پن ہے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے قسمیں کھا کھا کے کلا اللہ عافین مہین جو بہت قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنے خلوص کی اور اخلاص کی اور خیر خواہی کا یقین دلاتا ہے لیکن وہ خود نہایت بے قدر انسان ہے ماظم مشائم بے نمیم رو تانے بھی دیتا ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے چلتا رہتا ہے چگلیاں کے ساتھ منائ من لیر موتن عسیم خیر سے روکنے والا ہے خود حد سے بڑھنے والا ہے گناہ گار ہے وہ تن بعد ازالے کا زمین ہے گوار ہے اور یہ کہ اس کے بعد بدنام بھی ہے یہ بھی تھا لوگوں کے اندر مشہور کہ وہ بلد الزنا ہے ان کا نذا مالی و مریم صرف اس گھبٹ کی بنیاد پر کہ ہم نے اسے مال بھی دے رکھا ہے مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے بیٹے تو کیسے کیسے اللہ نے دیے تھے خالد بن ولید اسی کا بیٹا ہے سیفن بن ولید بن مغیرہ الی کالا رام عالی ولی استلا علیہ آیات نہ کالا ساطی الحب جب اسے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہتا یہ تو سب پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں ڈھکوسلے ہیں یہ انہیں کے قصے ہیں پرانی نقلیں ہیں ان کی سَنَسِبُهُ بہو ادل خرطوم ہم اس کی سونڈ پر بور لگائیں گے ناک کوئی بہت بڑی ہوگی اس کی نمایاں پھکنا سی ہوگی تو وہ سونڈ کا کہا گیا ہے سَنَسِبُهُ سے بہو اڈل خرطوم اب یہ بڑی پیاری ایک تمثیل آ رہی ہے تمثیل ہے یہ واقعہ ہے ایمان بالآخرہ کے لیے یہ بہت سہل بہت عمدہ بہت سلیس اور بہت عام فہل تمسیل ہے اننا بلونا ہوں کما بلونا اصحاب الجن ہم نے انہیں آزمایا ہے آپ پڑھ چکے ہیں نا خلقل بہت اول حیات لے جلو اکمل تو طرح طرح کے امتحان ہوتے ہیں کسی کو غربت کا امتحان ہے کسی کو دولت کا امتحان ہے ہم نے انہیں آزمایا جیسے کہ اسحاب الجن باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صبح ہم اس کا پھل اتار لیں ہے آموں کا باغ ہے بالکل فصل تیار ہے بس اب دیر نہیں کرنی ہے صبح صبح جائیں گے ملا یش انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا پکا ارادہ کر لیا ہم جائیں گے ایک باغ ہے ہمارا بہرا رہا ہے پھلوں سے لدا ہوا ہے ہم نے سارا سامان کر لیا رسیاں وسیاں سیڑیاں ویلیاں جو چاہیے سب فرام کر لیا اور صبح صبح جائیں گے اب ظاہر بات ہے کہ پھر جو غفلت کی وجہ سے ان کے کردار کا ایک نقشہ ہے وہ کیا ہے فتافا ع رب نائے ابھی وہ سوئے ہوئے تھے کہ اس باغ کے اوپر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا کوئی بگولا آ ہوا کا کوئی آ جس میں آگ تھی فاہ تراقت تھی ہم پورے بکرا میں پڑھ چکے ہیں وہ سب جل کر راکھ ہو گیا لیکن وہاں سب کچھ ہو چکا انہیں پتہ نہیں اپنے گھروں سے چل رہے ہیں صبح صبح یہ ہے انسان کا معاملہ کہ کٹ چکا ہوتا ہے پتا چاک ہو چکا ہوتا ہے وہ رہا ہوتا ہے ابھی جسم ان کے اندر کینسر نے جڑیں جما لی ہیں اور اس کی کبر ابھی بھی اکڑی ہو تو پتہ ہی نہیں کہ کینسر جو ہے جڑیں جما چکا ہے وہ تو ابھی کبھی ڈائگنوز ہوگا تو کہیں گے کہ ارے یہ تو سب کا پورا کا پورے جسم میں پھیل چکا ہے یہ غفلت رہتی ہے انسان میں وہاں باغ اجڑ چکا ان کا حال کیا ہے فاصمہ کا سریم وہ باغ کو ایسا ہو گیا جیسے پھل اتر ہی گیا اس کا فتح ناگ اور مسمہین صبح, صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی پکارا والا ہر سے کو مل کو تم سارے مین دادا جلدی سویرے چلو اپنے اس کھیت پر یا اپنے باغ پر اگر تم واقعی تم پھل توڑنا چاہتے ہو فن ترقو یہ اب وہ چلے اور آپس میں چپ کے یہ باتیں کر رہے تھے اللہ یتخل النہر یوم عالیہ کوئی مسکین دیکھو آج کوئی مسکین قریب نہ آنے پائے یہ کون ہوتے بدماش محنت ہم نے کی باغ کی حفاظت ہم نے کی ہم نے یہاں پر سارے پاپڑ بیلے اور یہ آ جاتے کہ صاحب ہمارا بھی کوئی کچھ ہمیں بھی دیجیے ہمیں بھی دیجیے یہ ہے ان کا کردار کی پشتی کا معاملہ جب آخرت سے دور ہوں گے تو یہ کردار کی بستی آ جائے گی شاید الگ سبا اسی لیے گئے کسی کو پتہ ہی نہ چلے لا یا کلند ناؤ یوم مسکین کو مسکین کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے بغدا والا ہر دن قادرین یہ ہے تصویر لفظی چلے بڑے یا کرتے ہوئے گویا کہ پوری طرح کادر ہے مذہب جائیں گے اور پھل اتار کے لے آئیں گے لپکتے ہوئے فلما ہمارا کالو ان لدالو جب دیکھا باپ گئے ہم تو کوئی بھٹک کر آ گئے تو راستہ بھول گئے کہاں آ گئے یہ بات تو ہمارا نہیں ہے بل نہو باہروب نہیں, نہیں. بات تو وہی ہے ہم باہروب ہوا ستم الم اک الکم لو سب ان کے درمیانی کوئی ان میں سے تھا کوئی نیک بھی ہوگا جنہیں کہا دیکھو میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے اسے یاد کیوں نہیں کرتے اس کا ادا کرتے کالو سبحان رب خرنا غالمین ان کا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا رب پاک ہے واقعی ہم ہی ظالم تھے فاکم البازیت اب وہ ایک دوسرے کو بلامت کرنے لگے تم نے اصل میں ہمیں زیادہ غافل کیا تم نے وہ ربش اختیار کر لی تھی جسے ہم اور دور چلے گئے اللہ سے اور آخرت کی یاد سے کالو یا ویل ان آخر کہا ہائے ہماری شامت ہم تو واقعی تن سب کے سب ہی اپنے سے کرنے والے تھے اثار ابونا یب دلنا خیرم امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں دے دے گا اگلے سال پھر جو فصل آئے گی ہم باغ اوپر محنت کریں گے وہ دے دے گا اما الا اب ہم اب رغبا راغب ہم ہیں اپنے رب کی طرف اب ہم توجہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پوری طریقے سے اب جو سارے حقوق اللہ کو ادا کریں گے اثار ابونا یب دلنا خیرم منہا ان رب راغبون الا کے ساتھ رغبت یہ ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ إِلَّا من یم وبراہیم اللہ منصف یہ ہم پہلے پارے میں پڑھائے تھے لفظ ایک رغبت اللہ کے معنی کچھ اور, ہے اور ان کے کچھ اور ہو جائے بالکل بڑا اچھا اب جو اثر جملہ آیا ہے یہ ہے جسے ہم جب کہانیاں پڑھتے تھے کہ یہ کہانی ہے اور دس از دی مارل لیسن آف دس اسٹوری مارل لیسن کیا ہے کزال کل اذاب بڑا اذابل طرح آتا ہے عذاب اور یہ تو بڑا چھوٹا سا عذاب ہے دنیا میں محنتیں ضائع ہو گئی ایک سال کی اگلے سال توقع ہے کہ شاید دوبارہ توبہ کر لو رجوع کر لو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو اللہ پوری تمہیں فصل دے دے آخرت کے عذاب وہ ہے بہت بڑا ایک دفعہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزا کا اور پھر واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں پھر توبہ کی کوئی شکل نہیں کزا کل عذاب والا آزاد الآخرت اکبر لو قانوال کاش کے انہیں معلوم ہو